نکاح اور حسن معاشرت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تالیف ڈاکٹر وسیع اللہ محمد عباس حافظہ اللہ مدرس المسجد الحرام و پروفیسر جامعہ ام قرآ مکہ مکرمہ سعودی عرب ناشر انصار السنہ پبلیکیشنز لاہور ارض ناشر ان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 یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوز عظیم عصر حاضر میں بے حیائی اور فہاشی کا سیلا بھی ریلا عفت و عصمت کے تمام بند اور شرم و حیا کے سب حدود قیود توڑنے کے خاطر کیل کانٹے سے لیس ہو کر مسلم معاشرے کے فساد میں مسروف یلغار ہے اور مسلمان عورت خاص طور سے اس کا حدف ہے اس وقت امت مسلمہ ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جس کے ایک طرف بے حیائی پہاشی اور اوریانی کا سیلابی ریلہ ہے تو دوسری طرف دین اسلام کی پاکیزہ تہذیب و تعلیم اور ثقافت ہے اب ان دونوں راستوں میں سے اسے ایک کا انتخاب کرنا ہے ومن ضل فإنما يضل عليها مغربی ذرائع ابلاغ اور بے دین بلکہ لا دینی حکومتوں کی کوشش ہے کہ امت مسلمہ تہذیب مغرب کی پیروکار بن کر ذلت و رسوائی اور گمراہی و ضلالت کے گہرے سمندروں میں غرق ہو جائے اور اس کے برعکس اسلام پسند مخلص لوگ ملت اسلامیہ کو اسلامی رنگ میں رنگنے کے لیے کوشاں ہیں صبغت اللہ ومن احسن من اللہ دور حاضر میں غیر مسلم اقوام ملت اسلامیہ کی بیٹیوں کو برسر بازار لانے اور ان کے عفت و عصمت اور شرم و حیات کی چادر کو تار تار کرنے کے لیے دن رات مسلسل کوشش کر رہے ہیں انہوں نے اپنی تہذیب ثقافت اور کلچر کو کئی ذرائع سے مسلمانوں کے گھروں میں داخل کر دیا ہے آج مسلمان بیٹیاں بلا ستر و حجاب غیر محرموں کے بازو میں کھیل رہی ہیں عبادات سے یکسر غافل اور آداب شرعیہ سے آری ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں نکاح کے مقدس رشتے حسن معاشرت کے آداب شرعیہ اور احکامات اسلامیہ ضروریات سے باخبر کر کے ان کی عفت و عصمت کو ایک مقدس قلعہ میں محفوظ و معمون کر دیا جائے نکاح اور حسن معاشرت سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنے موضوع پر ایک مختصر مگر جامع کتاب ہے کتاب کے معلف عربو عجم اجم کے مشہور اسکالر فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر وسیع اللہ بن محمد عباس مدرس حرم مکی و استاذ الحدیث جامعہ ام القرام مکہ مکرمہ ہے قطر اللہ علماسلم جنہوں نے اپنے وسیع تر مطالعہ اور موجودہ حالات پر گہری نظر رکھتے ہوئے اس کتاب کو مرتب کیا ہے کتاب میں موجود آیات و احادیث کی تصحیح و نظر ثانی و تصمیم اور پروف ریڈنگ مؤلف کتاب مفتی حرم ڈاکٹر صاحب حفیظہ اللہ کے حکم پر ہمارے انتہائی قابل احترام بھائی حافظ حامد محمود الخضری رفیق ادارہ انصار السنہ نے کی یہ کتاب نکاح اور حسن معاشرت کے مسائل و آداب پر ایک نہایت عمدہ مجموعہ ہے جو کتاب و سنت کے دلائل قاتآہ اور براہین سات آہ سے مزین و مرسع ہے ڈاکٹر صاحب حافظ اللہ نے لو متناصرہ اور اظہار منتشرہ کو یکجا کر کے مسلمان مرد و عورت کے لیے ایک گلدستہ تیار کر دیا ہے جس کی خوشبو کی مہک سے وہ اپنے دل و دماغ کو معطر اور اپنے ایمان و اسلام کو جلا بخش سکتے ہیں اللہ تعالی کے حضور سرب سجود ہو کر دعا گو ہوں کہ وہ مسلم معاشرے کے مرد و زن کو اس کتاب سے کما حقہ ہو فائدہ اٹھانے کی توفیق ارزانی فرمائے اور نجات کا ذریعہ اور کامیابی کا وسیلہ بنائے اور قیامت کے دن اس کے معلف مخرج ناشر جناب ابو مؤمن منصور احمد حافظ اللہ مالک اسلامی اکیڈمی لاہور اور اس پر عاملین کے لیے توشہ آخرت اور فوز و فلاح کا زینہ بنائے آمین یا رب العالمین وکتبہ ابو حمزہ عبدالخالق صدیقی مدیر ادارہ انسار السنہ پبلیکیشنز لاہور دو آٹھ دو ہزار کیارہ موافق ایک نو چودہ سو باتیس مقدمہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا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 اپنے دستے مبارک سے پیدا کیا پھر انہی کے ذریعے ان کی بیوی ہوا کو پیدا کیا فرمان بارہم ان اللہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتوں کو پیدا کیا اس اللہ سے ڈرو جس سے اپنی حاجات طلب کرتے ہو اور سلائے رحم کا خیال رکھو بے شک اللہ تمہارا نکہبان ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے متعلق میری وسیعت لے لو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے پسلیوں میں سب سے اوپر کی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے اگر تم اسے سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے اور اگر ٹیڑھی رہتے ہوئے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اسی حالت میں چھوڑ دو اس آیت اور حدیث میں مرد اور عورت کے ایک جان ہونے کی نصیحت ہے کیونکہ انسانیت کی اصل ایک جان اور ایک باپ ہے اسی کو یاد دلا کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا تاکہ ایک دوسرے سے رحمت و شفقت کا سلوک کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدر کے وفد کی حالت زار کو دیکھ کر اس آیت کریمہ کو پڑھ کر خطبہ دیا تھا اور لوگوں کو ان کی مدد کی ترغیب دی تھی جریر بن عبد الجبلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في صدر مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال کہتے ہیں کہ ہم دن کے شروع اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اس وقت مدر قبیلے کے کچھ لوگ آئے جو اون کی چادروں سے جسم ڈھانکے تھے تلواروں کو لٹکائے ہوئے ان کی حالت زار کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدل گیا کیونکہ ان کے اوپر فقر و فاقا کے آثار نمایاں تھے آپ اپنے حجرے میں داخل ہوئے پھر نکلے اور بلال رضی اللہ عنہوں کو کہا انہوں نے اذان دی اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات پڑھائی پھر آپ نے خطبہ دیا پھر آپ نے خطبہ دیا یہ آیت پڑھی اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے آخر آیت تک پڑھی اور پھر سورہ حشر کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ سے ڈرو اور ہر ایک دیکھ لے کہ کل قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے پھر آپ نے صدقہ و خیرات کی ترغیب دی کہ ایک کوئی ایک دینار صدقہ کرے ایک درہم ایک کپڑے اور ایک سا گہوں اور کھجور کا صدقہ کرے یہاں تک فرمایا کہ کوئی آدھی کھجور ہی کا صدقہ کرے تو سب نے حسب استطاعت لا کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اس انسان کی افزائش نسل کے لیے اللہ تعالی نے عورت اور مرد کے لیے نکاح کو مشروع فرمایا بلکہ فطری طور پر ہر ایک کو دوسرے کے لیے مجبور کر دیا کیونکہ دونوں کے اندر ایک ایسی خواہش رکھتی ہے جس کے بنا پر دونوں ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے اس خواہش کے اتمام کو نسل اور اولاد کے وجود اور اضافہ و افزائش کا ذریعہ بنایا اسی طرح تمام ذی روح میں سے نر و مادہ بنا کر ایک کو دوسرے کا فطری طور پر خاص خواہش کے اتمام کے لیے محتاج کر دیا اس ضرورت پر مجبور کر کے سب کی افزائش و پیدائش کا سلسلہ جاری کیا یہی نہیں بلکہ تمام زندہ کائنات یعنی نباتات وغیرہ میں نر و مادہ بنایا خلق الازواج كلها وجعل لكم من والأنعام ما جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لئے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہوا پ فرق میں الا روبیم شرون اور جتنی قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنی قسم کے پرند ہیں جو اپنے دونوں پروں سے اٹھتے ہیں ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو تمہاری طرح امت نہ ہو وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنا دیے ہیں اور چوپایوں کے جوڑے بنائے ہیں تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے اس جیسا کوئی نہیں وہ سننے اور دیکھنے والا ہے الذي جعل لكم الارض مهدا و سلك لكم فيها سبلا و انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں اور آسمانوں سے پانی بھی وہی برساتا ہے پھر اس بارش سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم پیدا کرتے ہیں اولم یورل کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالی کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے کس قدر اگائے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں حیوانات و نباتات کے پیدا کرنے کا ذریعہ پانی کو بنایا انسانوں جنوں اور جانداروں کے پیدا کرنے کا وہ پانی نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے اس میں اختلاف نہیں فرمان باری تعالی ہے أن رتقا وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے ان آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نر و مادہ کے درمیان ایک فطری تعلق کے ذریعے اس زمین کی آبادی اور اس میں ہر جن و نو کے مخلوقات کی بقا اور افزائش کا ذریعہ بنایا ہے ان سو جن کے علاوہ تو تمام مخلوقات صرف عبادت رب اور حکم رب کے تابع ہیں انہیں فطرت سے اختلاف کا اختیار نہیں البتہ ان سو جن کو اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے ابتلاح و آزمائش کے لیے فطرت سے اختلاف کا اختیار دیا ہے اسی اختیار کی بنا پر ان دونوں کے لیے جنت و جہنم عذاب و ثواب انعام و انتقام کا وعدہ اور وعید فرمایا زیر نظر کتاب کا نام نکاح اور حسن معاشرت سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہے اس کتاب کو میں نے ایک خاص مناسبت کی بنا پر کچھ وقت نکال کر تیار کیا ہے مناسبت یہ ہے کہ ہمارے محترم دوست سید عبد الجلیل آف حیدرآباد صلاح نے مجھے اپنی دختر صلیمہ کی شادی میں شرکت کی دعوت دی جن کی شادی ہمارے محترم دوست مولانا محمد عبدالحادی عمری مقیم برطانیہ کے فرزند ارجمند عبد الفطاہ سلّمہ سے بتاریخ گیارہ دسمبر دو ہزار دس ہو رہی ہے تو دل میں آیا کہ اس موقع پر شادی اور اس کے شریع آداب سے متعلق سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اردو زبان میں کچھ جمع کر دیا جائے تاکہ اس پرفتن دور میں جہاں کے اخلاق و احترام کی دن بدن دن کمی ہو رہی ہے میاں بیوی کے تعلقات اس قدر استوار نہیں ہوتے جس طرح اللہ نے چاہا ہے اور جس طرح محبوب الہی نے اپنی ازواج متحرات کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے تھے نیز شادی کے موقع پر اس کتاب کی تباد کے بعد کافی تعداد میں تقسیم بھی کی گئی ہمارے نوجوان ازدواجی زندگی میں تلخی و ترشی سے دور رہ کر سیرت رسول کی روشنی میں ایک مسلمان گھر آباد کریں جس کے سائے میں سالح اور رحم و کرم میں پلی ہوئی رحم و کرم کی عادی اولاد پیدا ہوں اور بڑے ہو کر اس دنیا میں امن و امان قائم کریں اللہ رب العزت اسے اپنے لیے خالص بنائے اور پڑھنے سننے والوں کے لیے باعث نصیحت بنا کر میرے لیے اور میرے والدین اساتذہ و شیوخ کے لیے اجر کا باعث بنائے آمین وصی اللہ بن محمد عباس دو محرم چودہ سو بتیس ہجری موافق نو دسمبر دو ہزار دس